بنی بنی اسرائیل یاد نعمت کو اللہ تم علیکم جو میں نے تم پر کی ہے وہ عنی اور بے شک میں نے فل پر تم کو خزیرت دی ہے اللہ العالمین جہانوں پر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 تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اندا ربیم ان کے حق کے ہاں والا خوفن علیہم اور ما خوف ہوگا ان پر والا یا زنون اور ناو غمزادہ ہوں گے و اور جب اخزنا ہم نے پکڑا بھی کم تمہارا پختہ وعدہ وارافانہ اور ہم نے بلند کیا خوک کم تمہارے اوپر اتورا طور کو خضو پکڑو ما اس چیز کو آتئینات جو ہم نے تم کو دی ہے بے قوت قوت کے ساتھ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 ففال مرون جو تم حکم دیے گئے ہو بالو انہوں نے کہا ادرا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے لنا کرے ہمارے لیے ما لون اس کا رنگ کیا ہے کالا کہا انحو یقولو یقیناً وہ کہتا ہے انہا باقارتن یقیناً وہ گائے ہے ذرد فاکر چمکدار ہے لونحا اس کا رنگ تصر وہ خوش کرتی ہے اناظرینہ دیکھنے والوں کو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 من بعد ذالکا اس کے بعد فہیا پسبوک الحجارتی پتھر کی طرح او یا اشد زیادہ سخت قصواتا سختی میں و ان من الحجارتی اور بے شک پتھروں میں سے کچھ لماء البتہ ایسے ہیں جو یا تفجروں پھوٹ پڑتے ہیں منہو ان سے الانہار دریا و انہا اور یقینا منہا ان میں سے لماء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 پھر تم نے اقرار کیا وہ تم تشہدون اور تم کبا تھے اپنی جانوں کو نکالنا یعنی منکم اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ہی من بیاری آ ان کے گھروں سے تذا چڑھائی کرتے ہوئے ان پر بال اسمی گناہ کے ساتھ بلردوان اور زیادتی کے ساتھ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 مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے لما اس چیز کی بین یدے ہی جو اس سے پہلے ہے وہ حدن اور ہدایت ہے وہ گشرا اور پشکبری ہے للمکمنین مؤمنوں کے لئے من کان عدباً للہ ہی جو دشمن ہے ہوگا اللہ کا و ملائکت ہی اور اس کے فرشتوں کا و رسول اور اس کے رسولوں کا و جبریل اور جبریل کا و میکالہ اور میکائل کا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 لا منون ایمان نہیں لاتے ولما جاؤں اور جب لائے ان کے پاس رسول رسول من ان ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصدقن تصدیق کرنے والے جب آئے ان کے پاس رسول تصدیق کرنے والے علماء اس چیز کے لیے معاون جو ان کے پاس ہے